الحمد للہ رب صحیح مسلم میں مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہی. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں سوال ہوا خلن کیا شراب کا سرکہ بنا لیا جائے یعنی شراب ہے اس میں کیلیائی عمل کے ذریعے اس کو سرکے میں کنورٹ کر لیا جائے تو آپ نے فرمایا نہ نہیں اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جو چیز حرام شریعت نے قرار دے دی ہے اس کو کسی بھی صورت استعمال کرنا جائز نہیں جو نجس ہے اب اس نجس چیز کو آپ پاک صاف کرنے کی کوشش کریں اور اس کی کی جو خواس ہیں اس کے وہ تبدیل کریں اور تبدیل کر کے استعمال کرنا چاہیں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اور جس چیز کو کھانا پینا شریعت حرام کرتی ہے اس کی بیر و شراء خرید و فروخت کی شریعت حرام کرتی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہود و الصارہ فلانت کرے کہ جب اللہ نے ان پر چربیاں حرام کی جانوروں کی جمالوحا فواروحا و اکالو تو انہوں نے کیا کیا چربی کو پگھلایا پگھلا کے اس کا گھی بنا کے اسے بیچا یہود پر چونکہ چربی حرام تھی وہ خود نہیں کھاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے اس کو آگے بیچتے تھے فع کالو تو چربیوں کی قیمت وہ کھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس عمل کی وجہ سے ان پر محنت کرے کہ انہوں نے آرام سے کمائی کرنے کا ایک ہیلہ بنا لیا اور فرمایا کہ اللہ علیہ ہر رامہ اقلا شیم ہر رامہ علیہ سمانہ ہو اللہ صران تعالیٰ جب کسی قوم پر اس کوئی چیز کھانا حرام فرماتے ہیں تو اس کی قیمت بھی حرام ہو جاتی ہے اسی طرح بخاری مسلم میں ہی سید نانہ سکنِ مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ خیبر کے دن یعنی غزوہ خیبر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے کہ وہ اعلان کر دیں ان اللہ عنی بہو من کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گھریلو گدوں کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں فنحا رٹ کیونکہ یہ ناپاک ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھریلو گدے کا گوشت وہ شریعت نے اس کو ناپاک اور رٹس قرار دیا ہے تو اس کو نام لے کر اس کی حرمت بیان کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے منع کر دے مسلم احمد اور جامع ترمذی میں اگر ابن خالجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مینا میں خطبہ دیا یعنی حج کا خطبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے وہ آبوہ یسیراتی فیاں اونٹنی کا لعاب میرے کندھوں پر گر رہا تھا میں نے مہار تھامی ہوئی تھی اونٹنی کی اور میں اس کو چرا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم تھے خطبہ دے رہے تھے اور لعاب اس کا میرے کندھوں پہ گر رہا تھا تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ حلال جانور حلال جانور کا جھوٹا حلال جانور کا لعاب آب پاک ہے اگر نجس یا ناپاک ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے تھے اگر کسی جگہ سے مثلاََ کوئی حلال جانور بکری غلط مثلاً پانی پی لے تو اس کا بچا ہوا پانی وہ دیا جا سکتا ہے اس طرح کہ پہلے آپ نے حدیث سنی بلی کے بارے میں اگرچہ وہ حرام ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نجس نہیں ہے انما نانا من نا علیکم یہ تو تم پر گھومنے پھرنے چکر لگانے والیوں میں سے ہے اگر اس سے اجتناب کا حکم دے دیا جائے تو پھر تمہاری کچھ بھی چیز باقی نہیں بسے گی یعنی حلال جانور کا جو جو آب ہے اس کا جوٹھا ہے وہ پاک ہے اسی طرح بلی اگرچہ حرام جانور ہے لیکن اس کا جوٹھا بھی شریعت نے پاک قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہے عمار تو فیقیٰ بدع پڑھنے کی توقع